آواز آ رہی ہے یہ جی ہماری جنرل سوری یونس کا ایک رکو ابھی تک ہو چکا ہے سوری یونس کے بارے میں آپ کو بتا چکا تھا کہ یہ دسویں صورت ہے ترتیب کے حوالے سے قرآن پاک کی جو موجودہ ترتیب ہے اس میں دسویں صورت ہے ابھی تک جو خلاصہ وہ یہ بیان کیا گیا جو ایک رکو کا خلاصہ ہے وہ دوبارہ سن لیجئے سب سے پہلے بتایا گیا کہ قرآن یہ جو آیات ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں پھر آگے یہ بتایا گیا لوگوں کو کیا اس بات پر تعجب ہے کہ ایک ان جیسے ایک انسان کے اوپر قرآن پاک کی آیات نازل ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ لوگوں کو ڈرائیں اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو کہ جو نیک مال کرتے ہیں پھر آگے یہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے چھ دن کے اندر ٹھیک ہے زمین اور آسمان کو پیدا کیا پھر اللہ تعالی ہر کائنات کا سارا جتنا بھی نظام چل رہا ہے اس کی تدبیر کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے کوئی آدمی بھی شفات نہیں کر سکتا مگر صرف اور صرف اس کی اجازت کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ایک وہ پورا وہ تھا پھر اللہ نے آگے یہ بھی بیان کیا کہ تم سب کے سب لوٹو گے اللہ کی طرف وہی اللہ ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ لوٹائے گا دوبارہ لوتانے کا مقصد بیان کیا کہ دوبارہ آخر لوتایا کیوں جائے گا تاکہ جو نیک اعمال کریں ان کو نیک بدلہ ملے اور جو برے اعمال کریں گے ان کو اس کا ان کو سزا ملے گی ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے بارے میں پھر آگے میں چل رہا تھا کہ اللہ نے کیا کیا کہ سورج بنایا چاند بنایا سورج کو تو جو ہے وہ سراپا یعنی سورج کی روشنی جو ہے وہ, وہ ہے یعنی سراپا روشنی ہے اور چاند جو ہے وہ سراپا نور ہے ٹھیک ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سالوں کی گنتی اور مہینوں کی گنتی حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ دن اور رات کے آنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں جو تقوا اختیار کرتے ہیں ٹھیک okay? ہے اور جو لوگ دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالی کی ملاقات کا ان کو امید نہیں ہے تو وہ کیا ہیں وہ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں ٹھیک okay? ہے اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان تو اللہ تعال ان کو لے کے ایسی ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ وہاں پر کیا پکاریں گے سبحان اقلّم پکاریں گے تو ان کے سامنے چیز حاضر ہو جائے گی اور آخری ان کا جو یعنی پکار ہوا کرے گی ہر چیز کے بعد وہ الحمد رب العالمین ہوا کرے گی ٹھیک ہے یہ پورا کا پورا ایک پہلے اس کا خلاصہ تھا اب ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں دوسرا رکو سٹارٹ کریں گے یعنی گیارہ اس کا بھی خلاصہ پہلے کہ رکوع میں جو کیا بات کی جائے گی اس کے ایک بیسک تھیم پتہ چل جائے آگے یہ بتایا جائے گا لوگ جو اصل میں کفار جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ان کو عزاب الہی سے ڈرایا جاتا تھا کہ بھئی عذاب الہی آ سکتا ہے تمہاری حرکتیں اس قسم کی ہیں تم اپنے آپ کو کر لو تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر آپ عذاب لیں ٹھیک ہے اور ایسے ایسے دعوے بھی کیا کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن پاک حق ہے تو ہمارے اوپر پھر اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش بارش برسا دے پتھروں کی بارش ہمارے اوپر جو ہے برسا دے پھر تو اس قسم کی وہ باتیں کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ دیکھو ہم جو عذاب کو مؤخر کیے ہوئے ہیں فوراً نہیں آ رہا اس میں ہماری بہت بڑی حکمت ہے ہماری حکمت ہے ورنہ اگر ہم عذاب لے آئیں تو پھر تمہیں محبت نہیں ملے گی یہ بھی بتایا جائے گا آگے سے. لیکن جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے چاہے بیٹا ہو بیٹھا ہو کھڑا ہو جس حالت میں بھی ہوگا اللہ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ اس تکلیف کو دور کر دے لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر ایسے آکر کے چلتا ہے جیسے کہ کبھی اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی لیکن یعنی یہ ساری انسانیت کا بتایا جائے دیکھیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ کوئی ہلکی سی پریشانی آتی ہے ہم کیسے اللہ کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ پریشانی ختم ہوتی ہے تو بس پھر اپنی خوشیوں کے اندر سب کچھ بھول جاتے ہیں یہ پھر آگے یہ بھی بتایا جائے گا کہ دیکھو کہ تم لوگ جس طرح کر رہے ہو تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا جب ان کے پاس انبیاء نشانیاں لائے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا جب انکار کیا تو ان کو پہلے بھی ہلاک کر دیا تو جب پہلے لوگوں کے ساتھ ایسا انجام ہوا تو ہم جو ہمارے ساتھ بھی یہ کام ہو سکتا ہے اور تم لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا ہے پہلے لوگوں کا خلیفہ ہو کیوں خلیفہ بنایا گیا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم کیسے امال کرتے ہو ٹھیک ہے اور جب ان لوگوں کے اوپر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ یہ بھی کیا کرتے تھے کہ بطوں کی مذمت قرآن پاک میں جب بتوں کی مذمت آیا کرتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ بھی نوز باللہ یعنی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کہ آپ اس قرآن کو بدل دیجئے یا اس کو اس کی جگہ کچھ اور لے آئیے یا یہ آیتیں نکال دیجئے اس میں سے جہاں پہ مذمت ہوتی ہے ہمارے بتوں کی جو مذمت ہے نا اس کو نکال دیجئے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے یہ مشرقین تو یہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جب حضور و سلم پہ جب یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں تو یہ آتے ہیں اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن کو بدل دیجیے آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جائے گا کہ دیکھو آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ یہ میں نے قرآن پاک میں نے خود نہیں بنایا بلکہ یہ کس کی طرف سے ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا ہے اگر میں اپنے پروردگار کی ہلکی سی بھی اب بالفرض اگر نافرمانی کروں تو مجھے تو اپنے رب سے خوف آتا ہے کہ میں اس کا عذاب بڑا خطا ہے اگر میں بالفر نافرمانی کر بھی لوں لیکن وہ تو نافرمانی تو کر ہی نہیں سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اور پھر یہی بتایا جائے گا کہ دیکھو اگر اللہ چاہتے تو اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ میں تمہارے سامنے اس قرآن پاک کی تلاوت کروں ٹھیک ہے تو اور یہ جو تم جو کہتے ہو کہ بھائی یہ ہو سکتا نوزب اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا اللہ پر جھوٹ باندھ لیا تو میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے میں نے جب مخلوق پہ کبھی کسی کے اوپر مخلوق پر بھی جھوٹ نہیں بولا اور تمہیں خود بھی معلوم ہے کہ میری زندگی میں تم ایک بھی جھوٹ نہیں دکھا سکتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ لوں ٹھیک ہے یہ جو ہے پھر مشکین کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ ان ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں جن کا نفع یعنی نہ وہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو نقصان پہنچا بھائی یہ کیا ہے یہ ہمارے شفیع ہیں جب ان کو کہا جاتا تھا مشرقین کو کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو آسمانوں میں ہے تو یہ جو ہم ہم جن کی اللہ تعالیٰ تو اور کام کر رہے ہیں تو ہم ان کی کریں گے اللہ کے سامنے جب ہم قبر میں جائیں گے یا آگے جائیں گے تو یہ ہمارے شفی ہوں گے تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ اچھا تو اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں بتانے کی کوشش کر رہے ہو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ شریق سے نہیں تھا اس وقت بعد میں کیا ہوا آواز آ رہی ہے جی جی, سب کو آ گئی پھر یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ لوگ آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور اپنے من مانی کے معاوضے مانگتے تھے کہ من مانی کے اس معوضے کے یہ کر دیجئے یہ کر دیجئے جیسا کہ پرانے پاک میں باقی پیغمبروں کے بارے میں آئے گا ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آئی قوم سمود جو تھی حضرت السلام کے پاس آئی کہا کہ اونٹنی پہاڑ میں سے نکلے بچہ جنے اس قسم کے یعنی یہ مشکین مکہ بھی عجیب عجیب قسم کے موضوعات کا سوال کیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو جواب دے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھی آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ میں بھی انتظار کرتا ہوں غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ انتظار کرو ٹھیک ہے تو یہ ایک پورا کا پورا اس کے اندر وہ بتایا جائے گا اب آ جائیں اب ہماری گرمی جو آئے ہے اس کے اوپر دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا ٹھیک ہے یو اجلو کا مطلب ہے جلدی کرنا اشرا شر سے مراد یہاں پر عذاب لیا جائے گا ٹھیک ہے مراد ہے عذاب جیسا کہ وہ جلدی کرتے ہیں استے جا ل جیسا کہ وہ جلدی طلب کرتے ہیں بالخیر خیر یعنی خیر کو خیر کو آواز آ رہی ہے جی آواز اوکے ہے دیکھ لیں باقی سارے ساتھیوں کو آ رہی ہے آواز جی تو عجل سے مراد ہے مدت ٹھیک ہے نظر النزینہ نظر و کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو مہلت دینا یعنی چھوڑ دینا ان کو نظر کا مراد ہے چھوڑ دینا ٹھیک ہے لا یارجنا یارجو رجا سے مراد ہوتا ہے امید ٹھیک ہے نا یارجنا کا مطلب ہے امید ٹھیک ہے لا یارجونا جو امید نہیں رکھتے لا یارجونا کا مطلب ہے جو امید نہیں رکھتے لکھا لکھا کا میں نے کل بھی بتایا تھا لکھا کا معنی کیا ہوتا ہے ملنا لکھا کا مطلب کل بھی بتا چکا ہوں شروع میں میں آسان آسان طریقے سے لے کے چل رہا ہوں ہم دن بدن آہستہ آہستہ کچھ علوم کو بڑھاتے جائیں گے یاد رکھیے گا ابھی میں بہت آہستہ جائے گا پھر آہستہ آہستہ جا... وہاں سے صرف کا سبق چل رہا ہے تو بیچ میں صرف کی باتیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی یاد رکھیے گا پھر جب نحف انشاءاللہ شروع ہوگی تو ساتھ ساتھ پھر نحف بھی قرآن پاک کے اندر جب ترجمہ ہوگا تو نحف کی باتیں بھی ساتھ ساتھ شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ لیکن میں ابھی صرف اور صرف ایک آ... کیونکہ بالکل مبتدی آدمی کے لیے نا بگنر تو بگنر کے لیے میں کر رہا ہوں پھر آہستہ آہستہ اندر ساری چیزیں مختلف علوم کو ہم ڈالتے جائیں گے قرآن پاک کے اندر جو اس کے ترجمے کے اندر آتے جائیں گے ٹھیک ہے تو لکھا کا مطلب کیا آ گیا؟ یعنی ملنا ٹھیک ہے توہم فی توغیان کا مطلب ہوتا ہے سرکشی ٹھیک ہے نا سرکشی توہیا یا مہون یا مہون ہوتا ہے کہ یعنی بھٹکتے پھرنا یعنی بھٹکتا پھر رہے ہیں ٹھیک ہے یا مہون تو یہ آگے بھٹکنے کے اس میں اب دیکھیے اس کا ترجمہ دیکھیے شررسم اگر اللہ پاک یعنی ولو اگر یعنی اس کا مطلب ہے اگر اور اگر اللہ, یعجل اللہ للناس کہ اگر اللہ تعالی جلدی کریں للناس سے مراد ہے کافروں کے بارے میں یعنی لوگ اگر اللہ تعالی لوگوں لوگوں کو برائی کا نشانہ بنانے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں لہم بالخیر سے مراد ہے کہ جیسا کہ کافر لوگ یا لوگ جو ہیں نیکی کے اندر جلدی طلب کرتے ہیں اگر اللہ تعالی اتنی ہی جلدی عذاب میں جلدی کرتا لقم اجلم تو ان کی مہلت تمام کر دی گئی ہوتی ٹھیک ہے آگے اب دوبارہ دیکھیے گا ترجمہ ذرا تھوڑا سا ذرا مشکل ہے اس لیے دوبارہ دیکھیے گا ولو یو اج اللہ للناس کہ اگر اللہ تعالی ان کافر لوگوں کو یو اج اللہ للناس کہ اللہ جلدی کرتا کافر لوگوں کے لیے اشرہ یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں کس طرح استعالجہم بالخير جیسا کہ جیسا جتنی یعنی جتنی جلدی استعالجہم بالخير جتنی جلدی وہ अच्छाइयां مانگنے میں کرتے ہیں لا قضی علیہم تو ان لا قضی علیہم اجلہم تو ان کی مہلت ختم کر دی ختم کر دی گئی ہوتی فنظر الذین فنظر الذین ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں فنظر الذین ہم ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں نظر النزی ہم ہمیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کن لوگوں کو لا یارج نہ لکھا جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی تو کدھر چھوڑ دیتے ہیں پھر نہم ان کی سرکشی میں یا مہون یعنی وہ کہ وہ بھٹکتے پھرے اب بامحاورہ ترجمہ آ گیا کہ اگر اللہ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں تو ان کی مہلت تمام کر دی گئی ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ ظہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ایسی جلد بازی جو ہے وہ حکمت اللہ کی حکمت کے خلاف ہے تو کہتے ہیں تو اب کیا ہوگا فن لذا پھر لہٰذا جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹک ترجمہ دوبارہ سن لیجئے کہ اگر اللہ اگر اللہ ان کا لوگوں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں تو ان کی مہلت تمام کر دی گئی ہوتی یعنی ان کو پتہ چل جاتا کہ جتنی وہ کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالی ایسی جلدی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں لہٰذا جو لوگ لا یا ارجنا لکھا آنا کا ترجمہ پہلے ہوگا لہذا جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں ٹھیک ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں سمجھ آئے ترجمے کی دوبارہ کروں یا آیت نہیں آ رہی ساتھ آیت بھی آنی چاہیے نا ساتھ لکھی ہوئی کل تو آ رہی تھی آیت لکھی ہوئی آیتیں ساتھ لکھی ہوئی آ رہی تھی ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں وہ اگلا جو میں نے خلاصے میں بیان کیا تھا کہ جب پہلے تو مانگتے ہیں کہ جی عذاب کیوں نہیں جلدی ہم بھیج دیجئے ہمارے اوپر عذاب بھیج دیجئے آپ بھیج دیجئے ٹھیک ہے تو اب کیا ہے اب کہتے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر کے بیٹھے کھڑے ہر وقت تو اس میں دیکھیے وہ جب ازا کا مطلب جب مسا مسا کا مطلب ہے کہ پہنچنا یا چھونے چھونے مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ ہوگا کہ یہاں پر ترجمہ جب میں کروں گا تو اس کا مطلب ہوگا جب یعنی پہنچنا مسا کا مطلب ہے پہنچنا ٹھیک ہے ال انسان انسان اظر سے مراد ہے تکلیف ضرور سے کیا مراد ہے تکلیف دان دا کا مطلب ہے کہ پکارتا ہے ہمیں دا کا مطلب ہے پکارنا یعنی دا کا مطلب تو دا کا مطلب اس نے پکارا دان ٹھیک ہے لجم بھی, لجم بھی کا مطلب ہے کہ لیٹے جم جم سے مراد ہے کہ لیٹے لیتے ہوئے او کا ادن سے مراد ہے کہ بیٹھے ہوئے او امن قائن سے مراد ہے کھڑے ہوئے ٹھیک ہے, ہے تو آپ کو تین عربی کے وہ بھی یاد ہو جانے چاہیے کیا چیزیں جمپ ٹھیک ہے نا جمپ سے مراد کیا ہوگا کہ لیتے ہوئے ٹھیک ہے سے مراد کیا ہے قائد का, کا مطلب کیا ہوتا ہے عین کے ساتھ ہوگا قائد تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹھے ہوئے اور قائم کا مطلب کیا ہے قائم کا مطلب ہے کھڑے ہوئے ٹھیک ہے پھر آگے کشفنا کا مطلب ہے کہ دور کرنا کشف کشف کا مطلب کیا ہوگا دور کشفنا کہ ہم جب دور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہو۔ ضرور رہو زور سے مراد تکلیف مرہ مرہ کے معنی کیا ہے کہ گویا کے یعنی مرا چلنا مرہ کا مطلب الم کے پیار السلام علیکم آواز آ رہی ہے جی زینا سے مراد ہے مزین کرنا مصرفین مصرف کہتے ہیں حد سے گزرنے والا ٹھیک ہے نا مصرف سے کیا مراد ہے حد سے گزرنے والا مصرفین تو یہ حد سے گزرنے والے ٹھیک ہے ماں قانو یا عمل یا سے مراد ہے عمل کرنے والے یعنی جو کچھ وہ عمل کرتے تھے ترجمہ دیکھیے گا وزا مسل انسان اور جب وہ مسل انسان و ازا کا مطلب کیا کیا جو, اور, یعنی واؤ کا مطلب ہے اور کا مطلب ہے جب وہ ایزا مسل انسان اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دانا لم بھی تو وہ ہمیں لیٹے یعنی لیٹے ڈانا لی جم بھی لیٹے ہوئے پکارتا ہے اوقا ادن یا بیٹھے اور بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے ایمن اور کھڑے ہوئے ٹھیک ہے یعنی ہمیں ہی پکارتا ہے ترجمہ دیکھیے گا عزا مسل انسان اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دالی جم بھی ہی اوقا ادن اوقا امن تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہوئے یعنی ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے پلم ما کشف نہ ان ضرور پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں مرا کالم ید عنا الا ژرم مس تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے میں نے بتایا تھا نا مرا کا مطلب کیا گیا تھا چلنا مرلم یاد انا تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے جیسے کبھی اپنے اچھا جی کالم یاد انا اللہ زرم مسہو یاد انا کے پکارنے کے معنی تھے تو ایسے چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا ترجمہ دوبارہ دیکھیے گا مشکل ترجمے ذرا اس وجہ سے اس کو میں وہ کروں گا پلم ماں کشف نہ پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے الا ژر مس تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو السلام علیکم اللہ آواز آ رہی ہے جی آگے جی میں ایک دفعہ دوبارہ روم کے اندر انٹر ہوتا ہوں ٹھیک ہے میں نکل کے نا میں دوبارہ روم کے اندر انٹر ہوتا ہوں کہ کیا پتہ شاید کوئی اس طرح ٹھیک ہے میں نکل کے پھر میں انٹر ہوتا ہوں ابھی میں بس انشاءاللہ بھی ایک منٹ السلام علیکم و آواز آ رہی ہے جی جی ترجمہ چل رہا ہے کزال کا اسی طرح زوین لرفین مزین کر دیا گیا ہے یعنی مزین کر دیا گیا مصرفینہ حد سے گزرنے والوں کے لیے کیا چیز ما کانو یا ملون جو کچھ وہ کرتے ما کانو یا ملون جو کچھ وہ کرتے یعنی کرتے اپنے ان کو اپنے کرتوت کیا ہوتے ہیں خوشنما معلوم ہوتے ہیں زئینا سے ماقع مزین سے مراد کیا خوشنما اسی طرح انہیں اپنے کرتوت خوشنما معلوم ہوتے ہیں ٹھیک ہے ترجمہ سمجھ آ چلوں آگے آگے چلوں آگے دیکھیے ولاقت آ لکھنا ولاقت آ سے مراد تحقیق کے لیے ٹھیک ہے لقت سے مراد ہے تحقیق ٹھیک ہے قد کے معنی تحقیق کے آتے ہیں احلقنا, احلقنا, ہم جسے کہتے ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا تو یہ ہلاک جو ہے نا جیسے کے مطلب کیا ہوگا یعنی ہلاک کر دیا کا مطلب ہے ہلاک کر دیا ہم نے ہم نے ہلاک کیا القرون قرون سے مراد ہے یعنی کرن سے مراد ہے زمانہ کرن سے مراد کیا ہے زمانہ تو قرون اس کی جمع آتی ہے القرون جیسے یعنی اس کا کی مطلب کیا ہوتا ہے زمانہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہم کریں گے قومے کومے یہاں پر ہم ترجمہ میں کریں گے قومیں جو پہلے آپ سے پہلے قوم گزر چکی ہیں مین قبل قبل سے مراد پہلے ہوتا ہے لما ظلم اُ کا مطلب کیا ظلم کرنا اگے و یہاں پہ ایک بات سمجھیے گا یہ جا آ آتا ہے جا آ جا کے معنی ہوتے ہیں آنا جا کے کیا معنی ہے آنا ٹھیک ہے لیکن جا آ کے اگر آس پاس اب بعد با میں دیکھیں نا بعد میں اس کو ہم کہتے ہیں جا آ کا سلا جا آ کا سلا یہ کیا ٹیکنیکل ٹرم ہے جا آ کا سلا لیکن میں ایک عام زبان میں بتاؤں گا کہ جا آ کے بعد میں اگر با آ رہی ہو نا با ٹھیک ہے روحے جارہ ہوتے ہیں ان بتاؤں گا تو اس میں اگر سلے میں با آ رہی ہو تو جا آ کا ترجمہ آنے کے ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا لانے کے ترجمہ ہوگا جا آ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا لانا جا آ کے بعد آ جائے. جا آ کا مطلب ہے آنا اور جا آ بھی کا مطلب کیا ہو جائے گا لانا جا آ بھی کا مانا ہو جائے گا لانا جا یہ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے اور آنا اور لانا یہ جو لوگ سر کی کلاس میں تھے نا مجھے ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ بتائیں کہ جا آ کیا ہے لازم ہے یا متعدی ہے اور جا آ بھی لازم ہے یا متعدی ہے ٹھیک ہے لازم اور متعدی کل میں نے پڑھایا تھا سر کے اندر تو اگر جا آ ہے خالی جا آتا ہے تو وہ کیا ہے لازم ہے جا آ لازم ہے اور جا آ بھی آ جائے گا تو وہ کیا آ جائے گا فیل متعدی ٹھیک ہے فیل متادی میں بتایا ہے نا دیکھیں میں آج میں اب ٹیکنیکل ٹرمس پہ شروع ہو رہا ہوں اس لیے آپ نے صرف کی کلاس میں بھی سب نے شریک ہونے نو سے ساڑھے نو ان شاء اللہ لیکن اس کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ شاء اللہ قرآن فہمی جو ہے نا آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ, آہستہ, آہستہ چلے گی سرف نہ ہم آہستہ, آہستہ آہستہ لائیں گے ورنہ میں تو ابھی بالکل عام عام ترجمے میں لگا ہوا ہوں سیدھا سیدھا ترجمہ کرتا ہوں تفسیر بھی زیادہ نہیں کر رہا ہوں اس کو ہم آہستہ آہستہ یعنی آسان سے اوپر جانا شروع کریں گے آسان سے مشکل مشکل مشکل, مشکل لیکن یہ ہوا کہ سارے ساتھی تاکہ ساتھ ساتھ چلتے جائیں ساتھ ساتھ چلتے جائیں تو آج ہم نے جو کل ہم نے پڑھا تھا سر کے اندر وہ ہم نے فوراً اپلائی کیا اس جگہ سے وہ قرآن پاک کے اندر کیا خالی جا آئے گا تو وہ کیا ہے لازم ہے فیلے لازم اور جا بھی آ جائے یعنی جا کے سلے میں با آ جائے تو وہ کیا آ جائے گا فیلے متعدی تو خالی جا آ ہو تو اس کا مطلب ہے آنا اور جاہ ا بھی آ جائے یا با کے ساتھ کوئی اور چیز آ جائے اس کیا مطلب ہوگا لانے کے تو اب دیکھیے گا و جا رسولم رسول رسول کی جمع کیا آتی ہے رسول ایک ہوگا تو رسول اور جمع ہوں گی تو رسول رسول رسول بل بینات دیکھیں یہ با آئی ہے نا با بل بینات با آ ہے اسے کیا کریں گے جا ترجمہ جا کا ہوگا جا بل بیہ لانا ٹھیک ہے بحی ناتھ بحینات سے مراد ہے کہ واضح بل بیہ واضح نشانیاں ٹھیک ہے و ماں کانو لیؤمنو مینو کا مطلب ہے ماں نافیہ ماں کا مطلب ہے نہیں ٹھیک ہے نا ماں کا مطلب ٹھیک ہے نا ماں کا مطلب نہیں کے معنی میں لیؤمنو ایمان لانا کزالی دیکھیں دیکھ لیں آپ کزالی جتنی دیر کا قرآن پاک میں آئے گا تو آپ کو آپ ترجمہ آ جانا چاہیے کزالی کیسے ٹھیک ہے اسی طرح کزا لکھا اسی طرح قرآن پاک میں جہاں پر بھی آئے گا ترجمہ اباب کو آ جانا چاہیے قزا اسی طرح نجزی نجزی کا مطلب ہے بدلہ دینا جزا یجزی پیچھے بھی ہم جزا کے وہ آیا تھا جزا ہم کہتے ہیں جزا نجزی کا معنی ہے بدلہ یعنی جزا یجزی کا معنی کیا ہے بدلے کے معنی میں آئے گا القوم قوم سے مراد قوم ہے اور مجرمین سے مراد مجرے میں تو دیکھیں قرآن پاک عربی کتنی آسان زبان ہے عربی کتنی آسان ہے مشکل تو ہے ہی نہیں ہم کو نجزی کا معنی جزا سے ہے یعنی بدلہ القوم قوم سے مراد قوم ہے مجرم مجرمین سے مراد ہے مجرم تو کتنے ہی الفاظ آپ کو پہلے ہی آتے ہیں بس صرف ان کو جوڑنا ہے اس طریقے سے کہ ترجمہ صحیح بنتا جائے ٹھیک ہے ان کو جوڑنا ہے آواز اوکے ہے آواز کو دیکھیں بھائی کو جو ہے وہ بتا دیں پھر ٹھیک ہے جی تو یہ آسان مشکل کوئی ہے ہی نہیں اس کو پریشان نہیں ہونا بالکل یہ تو اب انشاءاللہ شاء اللہ چلتے جائیں گے ساتھ ساتھ ایک آسان سانس ہی ولاقت اہلک نل کورونا تحقیق یعنی ولاکت میں ٹھیک ہے لقت اہلک نل کورونا ہم نے تم سے من یعنی من کب لکھوں اہلک ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا کب ہلاک کر دیا لمہ ظالم جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا لقت اہلک نل قرون لقت اہلکن اور ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو اس موقع پر ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا جا ات ہم رسول هم بل بینات ٹھیک ہے اور ان کے پیغمبر جا اور, اور ان کے پیغمبر ان کے پاس بل بیناتے نا روشن دلائل لے کر آئے تھے روشن دلائل لے کر آئے تھے تجمہ کیا کر رہا ہوں لائے ٹھیک ہے نا یعنی لے کر آئے تھے تو مطلب یہ کہ لے کر آنا یا لائے مانا ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے آنا وہ اور چیز ہے اور ایک ہے لے کر آنا یا لانا یہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو ان کے پاس روشن دلائل لائے تھے ترجمہ یوں کر لیں ان کے پاس روشن دلائل لائے تھے کزا تو آگے کیا کہتے ہیں وما کانو لی اور وہ ان پر ایمان نہیں لائے یعنی وہ لوگ ان پر ایمان نہیں لائے تو اب کیا کریں گے کزا لکھا اسی طرح نج القوم المجرمین تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اسی طرح القوم نجزی بدلا دیتے ہیں ٹھیک ہے کن کو القوم المجرمین مجرم لوگوں کو تو جب مجرم لوگوں کو ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں یعنی کیا بدلا دیتے ہیں ہلاک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا ترجمہ ہو گیا آگے چلیے و اب دیکھیں واؤ کا مطلب ہے اور ایزا کا مطلب ہے جب ٹھیک ہے اتنے آپ کو میننگز آتے جاننے چاہئیں ساتھ ساتھ کیونکہ پھر میں بعد میں اتنا اس طرح نہیں چلوں گا پھر تو بس ترجمہ شروع ہو جائے گا اب آس واؤ کا مطلب اور آ گیا کا مطلب ہے جب ت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے مار تلاوت ٹھیک ہے تلاوت علیہم ان پر الم ان پر آیاتنا ہماری آیات بہ سے مراد بیہ اوپر بھی آیا تھا بہ یہاں پہ بھی آ گیا تو بہ سے کیا مراد ہے واضح ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بہ سے کیا مراد ہے واضح کالا کالا کا مطلب ہے کہ کہا اچھا جی ٹھیک ہے ایک آیت رہ گئی ہے ٹھیک ہے میں اس میں وہی ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں میں کا مطلب ہے پھر سما کا مطلب کیا آ جائے گا آئٹ نمبر فورٹین ہے ٹھیک ہے نمبر ہے کا مطلب ہے پھر ٹھیک ہے جالنا کا مطلب ہے یعنی بنایا جالنا کم جالنا کا مطلب ہے کہ ہم نے جالنا ٹھیک ہے جالا کا معنی ہوتا ہے بنانے کے معنی میں ٹھیک ہے خلا ٹھیک ہے خلیفہ سے جیسے خلیفہ ہوتا ہے نا کسی کے پیچھے جانشین بنانا نائب بنانا تو یہ کیا ہے خلائف کیا ہوگا جانشین عرض. عرض کا ٹھیک ہے فی کا معنی ہوتا ہے مم ان, کے. مم ان کے بعد مم بادم ان کے بعد ٹھیک ہے لینانزور لینانزورا کا ترجمہ ہے تاکہ ہم دیکھیں لینان کا مطلب ہے تاکہ ہم دیکھیں کئی یعنی کیسے ملوم تم عمل کرتے ہو ٹھیک ہے کیسے تم عمل کرتے ہو آسان آسان ہے بالکل آسان آسان سی چیزیں ٹھیک ہے سما, سمّا جالناقم پھر, پھر ہم نے تمہیں بنا دیا ٹھیک ہے کس کیا خلا فی الارض یعنی جانشین بنا دیا تمہیں جانشین بنا دیا زمین میں مم بادم ان کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کئی فتح تم کیسے عمل کرتے ہو لیکن آسان سے ترجمہ ہو گیا نا تو اس کو رم نہیں. پھر ہم نے ان کے بعد زمین میں تم کو جانشین بنایا تاکہ یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو okay, تو یہ بتا دیا گیا ویزا واؤ کتلا مطلب تلاوت کی جائے ٹھیک ہے نا تلاوت کی جائے وائزا تتلا اچھا اب یہ سمجھے گا تتلا. ٹھیک ہے نا تتلا کا معنی تلاوت کی جاتی ہے یعنی تتلا یہ ہوگا فیلے مجھول کیا ہوگا فیلے مجھول مجھول یاد ہے شرط کے اندر کل ایک بات کی تھی مجھول مجھول اور معروف کل ساتھ میں یہ بات کی تھی مجھول اور معروف کی ٹھیک ہے یاد ہے کہ نہیں پھیلے معروف اور فیلے مجھول معروف کیا تھا جس کا فائل پتہ ہو ٹھیک ہے بس کو پیسے اور اس کو اس میں وہ کر بس نا اس میں یہی کر لیں کہ جس کا کیا ہو فائل کا معروف ہوتا ہے جس کا فائل معلوم ہو اور مجھول جس کا فائل معلوم نہ مجھول جس کا فائل معلوم یہ پتلا کیا ہوگا تھا علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات سے مراد ہے واضح ٹھیک ہے نا یعنی مراد کیا واضح ٹھیک ہے کالا کا مطلب ہوتا ہے کہا کالا کا مطلب ہے کہا الزینا وہ لوگ یا جو لوگ الزینا کا ترجمہ کیا آئے گا وہ لوگ یا جو لوگ ترجمہ آئے گا لا یارجونا دیکھیں ترجمہ بار بار آ رہا ہے نا لا یارجنا لا یارجنا کا ترجمہ میں نے پچھلی بتایا جو امید نہیں رکھتے لا یارجونا جو امید نہیں رکھتے لکھا کا مطلب کیا ہے ملنے کی ٹھیک ہے نا لکا کا مطلب میں بتا چکا ہوں نا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا مل امید ٹھیک ہے کا مطلب کیا آ جائے گا ایتی اے اچھا اب یہاں پہ پھر وہ آ ایتی اے تی بیکو غیر حاضا. ٹھیک ہے اتا یاتی سے ٹھیک ہے اتا کا مطلب ہوتا ہے کہ آیا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اتا کا مطلب کیا ہے آیا ٹھیک ہے اور اگر اس کے سلے میں با آ جائے ٹھیک ہے نا با سلے میں آ جائے تو اس کے ترجمہ اس میں بھی کیا کہیں گے لے آؤ یعنی لے آؤ اس یہ فیل لازم سے کیا بن جائے گا فیل لازم سے فیل متعدی بن جائے گا اتا کے اندر بھی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ چلیں یہ ذرا مشکل ہو جائے گا یہ تھی کہنا کیونکہ یہ امر کا سیگا بن رہا ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہ کیا ہو جائے گا یہاں پر بھی متعدد آ رہا ہے غیر غیر سے مراد ہے اس کے علاوہ ہاضا ہاضا کسے کہتے ہیں یہ اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ سے کیا مراد ہے یعنی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا دس ٹھیک ہے تو ہاضا اشارہ کے لیے ہوتا ہے او بد دل ہوں کا مطلب ہے تبدیل کر دو پھر کیا کل کل کا معنی کیا ہوگا کل کا معنی ہے کہ کہہ دو ما ماں یابد لہو اچھا من تلکا نفسی تلکا نفسی اپنی طرف سے یعنی تلکا نفسی اپنی طرف سے ٹھیک ہے اتبیو اتبیو کا مطلب یہ اتباع کے مانا اتباع ٹھیک ہے ماں یوہا یوہا وہی سے ہے وہی یوہا وہی ٹھیک ہے الہیا میری طرف الیہ کا مطلب ہے میری طرف انی اِن بے شک کے میں اقاف و اقافوں کا مطلب ہے ڈرنا اقاف ہو ڈرنے کے معنی میں اسی تو اسحیح کو اسعیتوں کا مطلب ہے مطلب ہوتا ہے نافرمانی یعنی اسی تو نافرمانی کے معنیٰ پائے جائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے ربی میرا رب ٹھیک ہے نا اپنے یعنی اپنے رب کی رب ربی کا مطلب ہے میرا رب ٹھیک ہے عذاب سے مراد عذاب ہے یوم سے مرادین اور عظیم سے مراد ہے بڑا ترجمہ سارا سان سان تُطْلَ عَلَيْهِمْ بَيِّنَاتٍ تُطْلَ عَلَيْهِمْ تو سارا ان شاء اللہ وزا علیہ ناتن اور جب ان پر جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑی جاتی ہیں جبکہ وہ بالکل واضح ہیں بیہناب کیا ہے جبکہ وہ بالکل واضح ہیں تو, تو کہتے ہیں وہ لوگ کون سے لوگ لا یارجنا لکھا انا جو ہم سے آپ ملنے کی توقع نہیں رکھتے اے ٹی بی قرآن غی او بد دل ٹھیک ہے <تصفح> تو کیا وہ کیا کہتے ہیں اے ٹی وی قرآن غی رہذا کہ یہ نہیں یہ نہیں کوئی اور قرآن لے آؤ لے آؤ ایتی بھی قرآن غیر حاضا کہ یہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ او دل ہو یا اس میں تبدیلی کر دو تو قل آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے ان سے کہون الی ان دلو من تل خوا نفسی ٹھیک ہے ما یقون الی کے مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان ابد ان ابد کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں من کی نفسی سے مت کے اپنی طرف سے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں میں تو کیا کروں گا ان اتب ٹھیک ہے میں تو کسی اور چیز کی نہیں الاما یوہا ال مگر کس کی ٹھیک ہے میں تو کسی اور چیز کی نہیں مگر اللہ ماں الحفی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے لیا جو مجھ پر نازل کی جاتی ان میں تو کیا ہوں انی اخافو میں تو ڈرتا ہوں یعنی میں ڈرتا ہوں ان تو ربی کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کسے ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم ایک زبردست دن کے عذاب سے یعنی ایک بڑے عذاب کے یعنی اسے ڈرتا ہوں ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے اور وہ لوگ جو آخرت میں ہم سے آپ ملنے کی توقع نہیں رکھتے جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑی جاتی ہیں جب کہ وہ بالکل واضح ہوتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں تبدیلی کرو اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں میں تو کسی اور چیز کی نہیں صرف اس, اس وہی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے اگر کبھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے یہ اس کی ساری میں آپ کو خلاصے میں بیان کر چکا تھا ساری بات کیا تھی کہ وہی جب ان کے بتوں کی مذمت کی جاتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اس یہ نہیں کوئی اور قرآن لے آؤ یہ نہیں کوئی اور قرآن لے آؤ تو اللہ تعالیٰ نے وسلم کو فرما دیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی طرف سے تو تھوڑا ہی میں لایا ہوں قرآن پاک یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو میں اپنی طرف سے تو یہ نہیں کر سکتا ہوں کہ قرآن پاک میں کوئی تبدیلی کر بیٹھوں میں تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک پھر آگے دیکھیے کل آپ کہہ دیجئے یعنی کہہ دو کل کا مطلب کیا ہے کہہ دو لو شا اللہ ہو جیسے ہم کہتے نا ان شاء اللہ انشاء اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے چاہا ٹھیک ہے اللہ تو لوش کا مطلب کیا ہوگا اگر اللہ چاہتا لو شاء اللہ کا مطلب کیا ہے اگر اللہ چاہتا اور ان شاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے سمجھیے بات کو لو اور ان کا سب سمجھیں ان اللہ کا ترجمہ جو کہتے ہیں نا ہم کہتے ہیں ان یہ کام کریں گے مطلب یہ کہ اگر اللہ نے چاہا اور لو شاء کا مطلب یہ کہ اگر اللہ چاہتا یہ ماضی کے لیے یعنی سمجھ آ گئی بات کی ٹھیک ہے لو شاء اللہ کہ اگر اللہ چاہتا ما ماں تع تو ہو کا مطلب ہے ماں کا مطلب ہے کہ نہیں کے مانا نہیں نہیں نو no, جسے ہم کہتے ہیں نو نہیں کے معنی تلوتو تلوتو کا مطلب ہے یہ تلاوت سے ہے تو تلاوت کے یعنی تلاوت کے اس میں آئیں گے تلاوت سے ٹھیک ہے علیکم تم پر ولا ولا کا مطلب بھی یہ کہتے ہیں اور ولا کا مطلب لا کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے نہیں کے معنی میں ہوتے ہیں لا کے مطلب کیا ہوتے ہیں نہیں کے ادراکم ادراکم کا مطلب یہ ہے کہ واقف کرانا یعنی ادراکم کا مطلب کیا آئے گا واقف کرانا ادراکم بھی آ جائے گا واقف کرانا واقف کرنا ہوتا ہے سمجھانا بتانا فقط لبستوں لبستوں کا مطلب کیا ہے رہنا کا مطلب ہے رہنا ٹھیک ہے نا یعنی میں رہا ہوں تم میں یعنی ایک عمر ٹھیک ہے قبل اس سے پہلے کا مطلب ہے اکل سے، دیکھیں اکل سے. کیا تم عقل نہیں رکھتے بات کیا ہوئی تھی میں نے خلاصے میں ایک دفعہ آپ کے سامنے جب شروع میں خلاصہ رکھا تھا تو اس میں بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی یہ آپ کے سامنے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ تو بتاؤ ان سے ان کو کہہ دو کہ دیکھو بھائی میں نے جو تمہارے اندر ایک عرصہ گزارا ہے میں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کبھی انسانوں کے اوپر تو کبھی جھوٹ بولا نہیں تم ایک جھوٹ بھی نہیں دکھا سکتے اور اب آ کے تم فوراً میرے اوپر یہ الزام لگانے لگ پڑے ہو کہ نعوذ باللہ یہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں یہ اپنی طرف سے بنا کے لے آتا ہے قرآن پاک کو اپنی طرف سے قرآن پاک بنا لیتا ہے تو میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے تو میں کیسے ہی کر سکتا ہوں تو یہ دیکھیں اب ترجمہ یہ دیکھیں کل لوشا اللہ کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا ما تلوۃ علیکم تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا ما تلو علیکم یعنی تمہارے سامنے نہ پڑھتا ولا ادراکم بھی اور نہ اللہ تمہیں اس سے واقف کراتا ٹھیک ہے اللہ تعالی نے اس مجھے حکم دیا ہے کہ بھائی پڑان کے سامنے تو تب میں پڑھتا ہوں اگر اللہ نہ چاہتا تو اگر اللہ مجھے نہ پڑھو تو میں کبھی تمہارے سامنے نہ پڑھتا لیکن اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ان کے سامنے پڑھو ٹھیک ہے فِيكُمْ لبی کہ آخر اس سے پہلے بھی تو میں نے تمہارے یعنی تم میں ایک عمر تمہارے درمیان بسر کر چکا ہوں لبس یعنی بسر کر چکا ہوں تمہارے اندر ایک عمر بسر کر چکا ہوں من قبل ہی اس سے پہلے افالات آپ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے मन मन, मन کیا پھر بھی تم عکر سے کام نہیں لیتے آگے ہے فمن ازلمسواں پارہ بھی سے شروع ہوتا ہے فمن ازلم ٹھیک ہے نا وہاں پہ بھی دیکھے مراد ہے کون من سے مراد کیا ہے کون کا مانا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا من ٹھیک ہے سے مراد زیادہ ظالم یعنی زیادہ ظالم زیادہ ظالم ٹھیک ہے اس میں تفضیل کا سیکھا یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں تفضیل ٹھیک ہے ظالم اس بڑا ظالم یعنی اس شخص ممن سے مراد کیا ہو جائے گا اس شخص افطرا افطرا کا مطلب ہے جھوٹ باندھنا یعنی افطرا یعنی باندھنا افطرح کا مطلب کیا ہوگا جھوٹ اور کز کا یعنی افطرح سے باندھنا اور کزی سے مراد ہے جھوٹ ٹھیک ہے او کزبا کس کا مطلب ہے جھٹلانا ٹھیک ہے کس کا مطلب کیا ہے تقسیب کہتے ہیں جھٹلانے کو کہتے ہیں اور کس کسے کہتے ہیں جھوٹ کو کہتے ہیں یہ سمجھیے گا کذب کسے کہتے ہیں جھوٹ کو اور تقسیب کسے کہتے ہیں جھٹلانے کو ٹھیک ہے آیات سے مراد آئےتے ہی ہیں ٹھیک ہے لا یوف لہو یوف لہو فلاح سے فلاح پانا ہم کہتے ہیں نا کامیاب ہونا فلاح یوف لیہو افلاح یوف کامیاب ہونا ٹھیک ہے جھوٹ یعنی کسب ہوتا ہے اور تقسیب کیا ہوگا جھوٹ ہے اور تقزیب ہے جھٹلانا تقزیب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا ٹھیک ہے المجرمون مجرمی مرال ہے ترجمہ دیکھئے فَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا تو پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ یعنی بہتان باندے او کذبہ بی آیات ہی یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے ان نہ یوف المجرمون یقین رکھو مجرم لوگ فلا نہیں پاتے مجرم لوگ فلا نہیں پاتے ٹھیک ہے یہ آ گیا اب آگے وہ بتا رہے ہیں پھر وہی اگلی آیت میں کیا بتایا جائے گا کہ یہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ایسی چیزوں کو اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم اللہ کے سامنے ہماری سفارشیں کریں گے جا کر ایسا کریں گے تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے آج کل بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو جا کے جی قبروں سے مانگ رہے ہیں تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے تو یہ مشرقین بھی اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے وہ دیکھیں وہ یا بدون من دون اللہ یا بدونہ کا مطلب عبادت کا یعنی یا بدون کسے سے عبادت سے ہے من دون اللہ جب آئے گا یعنی اللہ کے علاوہ من دون اللہ کا جب ترجمان جب بھی آئے گا نا تو یاد رکھیے گا اللہ کے علاوہ ٹھیک ہے لا یژم یزر ذرہ یزور ذر سے ذر سے ٹھیک ہے نا یعنی تکلیف پہنچانا یعنی کس سے نفے سے یعنی پا نفے سے ہے یقو لون یقو یہ مزارے آ جائے گا کل پڑھا تھا ماضی مزارے یقو لون کا سیگا آ جائے گا ٹھیک ہے شفا شفا کیا مطلب ہے سفارش کرنے والے شفیع یا شفا شفیق کیا ہوتا ہے واحد ہوتا ہے اور شفا جمع ہے سفارش کرنے والے ان اللہ اللہ کے ہاں ٹھیک ہے کل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہہ دیجئے ٹھیک ہے اتنب اللہ تنب اتنب اون اللہ سے بات کیا ہوگا یعنی خبر دینا یعنی یہ سماعت کیا ہوگا خبر دینا یہ اس کے معنی میں ہے اور سماوات سبحانا کا مطلب ہوتا ہے پاک سبحان کا مطلب کیا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے تالا کا مطلب ہوتا ہے بلند ہم کہتے ہیں سبحان اللہم بمنی کا ٹھیک ہے تمالا تالا جدو کا تو کہا کیا بلند کے معنی میں ٹھیک ہے نا شرک سے ہے دیکھیے ترجمہ دیکھیے بدون امدون اللہ اب کیا کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ٹھیک ہے ان من گھڑت خدا کی عبادت کرتے ہیں مالا یژم ولا یون فاحم ٹھیک ہے جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی ان کو نفع دے سکتے ہیں وہ اور یہ يل... کافر کیا کہتے ہیں ہا الا شفا اونا ان بلّہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں کل اے پیغمبر ان سے کہہ دو یعنی ان سے کہو اللہ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو بیمال یا سماوات والا فی الض جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے جس کا کوئی بھی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے پھر سماوات ولافل از نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں صبح حقیقت یہ ہے کہ اللہ کیا ہے اللہ پاک ہے وط اور بلند ہے ٹھیک ہے اماں ان کی مشرکانہ باتوں سے یعنی جس جن کی مشرکانہ باتوں سے اللہ تعالی بلند اور پاک ہے یہ اتنی سی آج ہو گیا ایک آیت سفر رہ گی اس رکوع کی وہ انشاء اللہ کر لیں گے کیونکہ ابھی کا ٹائم بھی ہو رہا ہے تو اس کو دیکھیں آج تھوڑا سا میں تیز چل رہا ہوں کیا پتہ آپ لوگ شاید ساتھ چل پائیں یا نہیں پائے لیکن یہ میری مجبوری ہے مجھے چلنا پڑے گا تھوڑا سا تیز ٹھیک ہے تھوڑا سا تیز چل رہا ہوں اگر سمجھ نہیں آئی ہو تو خیر ہے کوئی بات نہیں میں تھوڑا سا ایسا کر لوں گا تھوڑا سا ایسا کر لوں گا لیکن میں اس کو پھر آہستہ آہستہ لے کے جانا ہے میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ ہم یہ چلیں گے تو پھر آگے دس پارے ہم نے ختم کرنے ہیں دس پارے ہیں ٹھیک ہے نا دس پارے ہیں کر رہی نہیں ہوں سرف ناف کی بحثیں ابھی آ رہی نہیں ہیں جو جو ہم سرف ناف پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس کی آئیں گی پھر ساتھ ساتھ چھوٹی تفسیر بھی چلے گی ٹھیک ہے نا ابھی تو صرف وہ ترجمہ صرف ہلکا ہلکا ترجمہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ترجمہ شروع میں آپ کو ترجمے کے ساتھ مناسبت پیدا کر رہا ہوں جیسے میں بتا رہا ہوں کزا لیکا کا ترجمہ کہیں پر بھی آ جائے گا اسی طرح ٹھیک ہے من سے مراد کون زیادہ تر ایسے ہی چل رہے ہوں گے جو ترجمے میں آ رہے ہوں اضا جب یہ ایسے ترجمے آپ نے آپ کو آ جانے چاہیے تاکہ پھر بعد میں آپ کو بہت سمجھتے ہیں لفظی ترجمہ بھی آ جائے اور با محاورہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے جی مائک فری ہے پھر کوئی ساتھی لے لیں ان تو نو بجے پھر انشاءاللہ اللہ صرف نہ آپ کا انشاءاللہ سبق ہوگا نو بجے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی السلام علیکم اللہ نوال شکر بھائی آپ لیٹ ہیں آج لیٹ آئے ہیں آپ نا میں نے دیکھ لیا تھا آپ کا کیونکہ میرے پاس آپ ایڈ ہیں میں نے دیکھا ہوا ہے آپ اس وقت وہ ہیں ٹھیک ہے جی السلام علیکم اللہ